خنا اللہ تعالی فرماتے ہیں ان فیرو خفافا و ثقالا و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیرلکم ان کنتم تعلمون <تصفيق> تم ہلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو لو كان عرضاً قريباً اگر مال غنیمت قريب الحصول اور سفر درمیانہ ہوتا تو وہ منافق آپ کے ساتھ ضرور چلتے اور لیکن کٹھن منزل ان پر دور ہو گئی اور ان قریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے وہ خود کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ سراسر جھوٹے ہیں اے نبی اللہ نے آپ کو معاف کر دیا آپ نے ان منافقین کو اجازت کیوں دی آپ اجازت نہ دیتے یہاں تک کہ آپ یہاں تک کہ آپ پر ظاہر ہو جاتے سچے لوگ اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف اس کے مختلف مفہوم بیان کیے گئے ہیں مثلا انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر خوشی سے یا ناخوشی سے غریب ہو یا امیر جوان ہو یا بوڑھا پیادہ ہو یا سوار پیادہ ہو یا سوار عیال دار ہو یا اہل و عیال کے بغیر وہ پیش قدمی کرنے والوں میں سے ہو یا پیچھے لشکر میں شامل امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آیت کا حمل تمام معنی پر ہو سکتا ہے اس لیے کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ تم کوچ کرو چاہے نقل و حرکت تم پر بھاری ہو یا ہلکی اور اس مفہوم میں مذکورہ تمام مفاہیم آ جاتے ہیں پھر یہاں سے ان لوگوں کا بیان شروع ہو رہا ہے جنہوں نے عذر معذرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی تھی درا حال یہ کہ ان کے پاس حقیقت میں کوئی عذر نہیں تھا غار سے مراد ہے جو دنیاوی منافع سامنے آئے مطلب ہے مال غنیمت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد ہوتے لیکن سفر کی دوری نے انہیں ہیلے تراشنے پر مجبور کر دیا پھر یعنی چھوٹی قسمیں کھا کر کیوں کیونکہ جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جہاد میں عدم شرکت کی اجازت مانگنے والوں کو تو نے کیوں یہ تحقیق کیے بغیر کہ اس کے پاس معقول عذر بھی ہے یا نہیں اجازت دے دی لیکن اس توبیخ میں بھی پیار اس توبیخ میں بھی پیار کا پہلو غالب ہے اس لیے اس کوتاہی پر معافی کی وضاحت پہلے کر دی گئی ہے یاد رہے یہ تنبیح اس لیے کی گئی ہے کہ اجازت دینے میں اجلت کی گئی اور پورے طور پر تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھی گئی ورنہ تحقیق کے بعد ضرورت مندوں کو اجازت دینے کی آپ کو اجازت حاصل تھی جیسا کہ فرمایا گیا ہے جب یہ لوگ تجھ سے اپنے بعض کاموں کی وجہ سے اجازت مانگیں تو جس کو تو چاہے اجازت دے دے جس کو تو چاہے کا مطلب یہ ہے جس کے پاس معقول عذر ہو اسے اجازت دینے کا حق تجھے حاصل ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں لا الذین الاخر ان علیم اے نبی جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے اس سے کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کریں اور اللہ پرہیزگاروں کا اور اللہ پرہیز کو خوب جانتا ہے آپ سے اجازت تو صرف وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں لہٰذا وہ اپنے شک میں پڑے تردد کر رہے ہیں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّتًا وَلَاكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے کچھ سامان ضرور تیار کرتے لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند نہ تھا اس لیے اس نے انہیں ہلنے نہ دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولأوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنة وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین اگر وہ منافق تمہارے ساتھ نکلتے اگر وہ منافق تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو وہ تمہیں خرابی ہی میں زیادہ کرتے اور تمہارے اندر فتنہ کھڑا کرنے کی خواہش لیے دوڑے دوڑے پھرتے اور تم میں بعض ان کے جاسوس ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے لَقَدْ بِتَغَوُوا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُ وَاللَّهَ رَعَمُ اللَّهَ الحق أمر اللہ وهم اے نبی یقینا انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ پھیلانا چاہا تھا اور آپ کے معاملات بگاڑنے کی کوشش کی تھی یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ٹھہرا جب کہ وہ ناپسند ہی کرتے رہے اب چلتے ان آیات کی تفسیر کے طرف یہ مخلص ایمانداروں کا کردار بیان کیا گیا ہے بلکہ ان کی تو عادت یہ ہے کہ وہ نہایت ذوق و شوق کے ساتھ اور بڑھ چڑھ کر جہاد میں حصہ لیتے ہیں پھر یہ ان منافقین کا بیان ہے جنہوں نے چھوٹے ہیلے تراش کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں نہ جانے کی اجازت طلب کر لی تھی ان کی بابت کہا گیا ہے کہ یہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی عدم ایمان نے انہیں جہاد سے گریز پر آمادہ کیا ہے اسی عدم ایمان نے انہیں جہاد جہاد سے گریز پر آمادہ کیا ہے اگر ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہوتا تو نہ جہاد سے یہ بھاگتے نہ شكوك و شبہات ان کے دلوں میں پیدا ہوتے ملہوزہ خیال رہے کہ اس جہاد میں شرکت کے معاملے میں مسلمانوں کی چار قسمیں تھیں پہلے وہ مسلمان جو بلا تعمل تیار ہو گئے دوسرے وہ جنہیں ابتدا ان تردد ہوا اور ان کے دل ڈولے لیکن پھر جلد ہی اس تردد سے نکل آئے تیسرے وہ جو زعف اور بیماری یا سواری اور سفر خرچ نہ ہونے کی وجہ سے تیسرے وہ جو زعف اور بیماری یا سواری اور سفر خرچ نہ ہونے کی وجہ سے فی واقع جانے سے معذور تھے اور جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تھی ان کا ذکر آیت نمبر 91 اور 92 میں ہے چوتھی قسم وہ جو محض کاہلی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو توبہ اور سزا کے لیے پیش کر دیا ان کے علاوہ باقی منافقین اور ان کے جاسوس تھے یہاں مسلمانوں کے پہلے گروہ اور منافقین کا ذکر ہے مسلمانوں کی باقی تین قسموں کا بیان آگے چل کر آئے گا پھر یہ انہی منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے جنہوں نے جھوٹ بول کر اجازت حاصل کی تھی کہ اگر وہ جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتے تو یقیناً اس کے لیے تیاری کرتے پھر فتح بکم کی معنی ہے پیچھے رہنا ان کے لیے پسندیدہ بنا دیا گیا بس وہ سست ہو گئے اور مسلمانوں کے ساتھ نہیں نکلے بحوالے ایسر الطفاثیر مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں ان کی شرارتیں اور سازشیں تھیں اس لیے اللہ کی تقدیری مشیت یہی تھی کہ وہ نہ جائیں پھر یہ یا تو اسی مشیت الہی کی تعبیر ہے جو تقدیرن لکھی ہوئی تھی یا بطور ناراضی اور غذب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم عورتوں بچوں بیماروں اور بوڑھوں کی صف میں شامل ہو کر ان کی طرح گھروں میں بیٹھے رہو یا بیٹھ رہو پھر یہ منافقین اگر اسلامی لشکر کے ساتھ شریک ہوتے تو یہ غلط غلط رائے اور مشورے دے کر مسلمانوں میں انتشار ہی کا باعث بنتے پھر عید کے معنی ہوتے ہیں اپنی سواری کو تیزی سے دوڑانا مطلب یہ ہے کہ چغل خوری وغیرہ کے ذریعے سے تمہارے اندر فتنہ برپا کرنے میں وہ کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کرتے اور فتنے سے مطلب اتحاد کو پارا پارا کر دینا اور ان کے مابین باہمی عداوت و نفرت پیدا کر دینا ہے پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کی جاسوسی کرنے والے کچھ لوگ مومنین کے ساتھ بھی لشکر میں موجود تھے جو منافقین کو مسلمانوں کی خبریں پہنچایا کرتے تھے منافقین کو مسلمانوں کی خبریں پہنچایا کرتے تھے پھر اسی لیے اس نے گزشتہ اور آئندہ امور کی تمہیں اطلاع دے دی ہے اور یہ بھی بتلا دیا ہے کہ یہ منافقین جو ساتھ نہیں گئے تو تمہارے حق میں اچھا ہی ہوا اگر یہ جاتے تو یہ یہ خرابیاں ان کی وجہ سے پیدا ہوتیں اگر یہ جاتے تو یہ یہ خرابیاں ان کی وجہ سے پیدا ہوتی۔ پھر یعنی یہ منافقین تو جب سے آپ مدینہ میں آئے ہیں آپ کے خلاف فتنے تلاش کرنے اور معاملات کو بگاڑنے میں سرگرم رہے ہیں حتیٰ کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح و غلبہ عطا فرما دیا جو ان کے لیے بہت ہی ناگوار تھا اسی طرح جنگ عہد کے موقع پر بھی ان منافقین نے رستے سے ہی واپس ہو کر ان منافقین نے رستے سے ہی واپس ہو کر مشکلات پیدا کرنے کی مشکلات پیدا کرنے کی اور اس کے بعد بھی ہر موقع پر بگاڑ کی کوششیں کرتے رہے حتیٰ کہ مکہ فتح ہو گیا اور اکثر عرب مسلمان ہو گئے جس پر کف حسرت و افسوس مل رہے ہیں پھر اللہ تعال نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان میں سے کوئی آپ سے کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیں اور فتنے میں نہ ڈالیں سن لو وہ فتنے میں تو پڑ چکے ہیں اور بے شک جہنم یقیناً کافروں کو گھیرنے والا ہے اے من سب کے حسن توں اے نبی اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے اور اگر آپ پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے معاملے میں پہلے ہی احتیاط برتی تھی اور وہ خوش خوش لوٹ جاتے ہیں اے نبی کہہ دیجئے ہمیں تو صرف وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی وہی ہمارا کارساز ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ان هل تربصون بنا الا احد الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عذابه او بعذيبنا اے نبی کہہ دیجیے تم ہمارے حق میں دو بھلائیاں یا دو بھلائیوں میں سے بس ایک اے نبی کہہ دیجیے تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے بس ایک فتح یا شہادت کا انتظار کرتے ہو اور ہم تمہارے حق میں یہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے عذاب دے یا ہمارے ہاتھوں عذاب دلوائے چنانچے تم انتظار کرو بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں اے نبی کہہ دیجئے تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا بے شک تم نافرمان لوگ ہو اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف مجھے فتنے میں نہ ڈالیے کم ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو مجھے بغیر اجازت رکنے پر سخت گنا ہوگا اس اعتبار سے فتنہ گناہ کے معنی میں ہوگا یعنی مجھے گناہ میں نہ ڈالیے دوسرا مطلب فتنے کا ہلاکت ہے یعنی مجھے ساتھ لے جا کر ہلاکت میں نہ ڈالیں کہا جاتا ہے کہ جد بن قیس مطب منافق نے کہا کہ مجھے ساتھ نہ لے جائیں روم کی عورتیں یا روم کی عورتوں کو دیکھ کر میں صبر نہ کر سکوں گا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا اور اجازت دے دی بعد میں یہ آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتنے میں تو وہ گر چکے ہیں یعنی جہاد سے پیچھے رہنا اور اس سے گریز کرنا بجائے خود ایک فتنہ اور سخت گناہ کا کام ہے جس میں یہ ملوث ہی ہیں اور مرنے کے بعد جہنم انہیں گھیر لینے والی ہے جس سے فرار کا کوئی راستہ ان کے لیے نہیں ہوگا پھر سیاق کلام کے اعتبار سے حسنت سے یہاں کامیابی اور غنیمت اور مصیبت سے ناکامی شکست اور اسی قسم کے نقصانات جو جنگ میں متوقع ہوتے ہیں مراد ہیں اس میں ان کے اس خوب سے باطنی کا اظہار ہے جو منافقین کے دلوں میں تھا اس لیے کہ مصیبت پر خوش ہونا اور بھلائی حاصل ہونے پر رنج و تکلیف محسوس کرنا غایت عداوت کی دلیل ہے پھر یہ منافقین کے جواب میں مسلمانوں کے صبر و ثباط اور حوصلے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کیونکہ جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کی طرف سے مقدر کام ہر صورت میں ہونا ہے اور جو بھی مصیبت یا بھلائی ہمیں پہنچتی ہے اسی تقدیر الہی کا حصہ ہے تو اس انسان کے لیے مصیبت کا برداشت کرنا آسان اور اس کے حوصلے میں اضافے کا سبب ہوتا ہے پھر یعنی کامیابی یا شہادت ان دونوں میں سے جو چیز بھی ہمیں حاصل ہو ہمارے لیے ہنسنا مطلب بھلائی ہے پھر یعنی ہم تمہارے بارے میں دو برائیوں میں سے ایک برائی کا انتظار کر رہے ہیں کہ یا تو آسمان سے اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے جس سے تم ہلاک ہو جاؤ یا ہمارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں قتل کرنے یا قیدی بننے وغیرہ قسم کی سزائیں دے وہ دونوں باتوں پر قادر ہے پھر او يتقبل یہ امر ہے اور یہاں یہ شرط اور جزا کی معنی میں ہے یعنی اگر تم خرچ کرو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا یا یہ امر بھی خبر ہے یعنی جو کچھ تم نے خوشی یا ناخوشی سے خرچ کیا ہے وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا مطلب یہ ہے کہ دونوں باتیں برابر ہیں خرچ کرو یا نہ کرو اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تب بھی نا مقبول ہے کیونکہ قبولیت کے لیے ایمان شرط اول ہے اور وہ تمہارے اندر مفقود ہے اور ناخوشی سے خرچ کیا ہوا مال اللہ کے ہاں ویسے ہی مردود ہے اس لیے کہ وہاں قصد صحیح موجود نہیں ہے وہاں قصد صحیح موجود نہیں ہے جو قبولیت کے لیے ضروری ہے یہ آیت بھی اسی طرح ہے جس طرح یہ ہے استغفر اول تصطفر لہم آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں دونوں دونوں باتیں برابر ہیں پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وما مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًا وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ اور ان کے خرچ کیے ہوئے مال قبول کیے جانے میں صرف یہ امر مانے ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ نماز کے لیے سست ہو کر ہی آتے ہیں اور وہ نا گواری ہی سے خرچ کرتے ہیں اور وہ نا گواری ہی سے خرچ کرتے ہیں فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون چنانچہ ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالے یا نہ ڈالیں یقیناً اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیاوی زندگی ہی میں عذاب دے اور ان کی جانیں حالت کفر ہی میں نکلیں بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ قَوْمٌ اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں بلکہ وہ تو ڈرپوک لوگ ہیں لو یجدون ملجئن او مقارات او مدخلن لولو الیہ وهم یجمحون اور اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ یا غاریں یا کوئی اور گھس بیٹھنے کی جگہ پائیں تو اس کی طرف رسیاں تڑا کر ضرور بھاگ نکلیں اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ آپ پر صدقات کی تقسیم میں عیب جوئی کرتے ہیں چنانچہ اگر انہیں اس میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی رہتے ہیں اور اگر اس میں سے نہ دیا جائے تو جھٹ ناراض ہو جاتے ہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اس میں ان کے صدقات کے عدم قبول کی تین دلیلیں بیان کی گئی ہیں ایک ان کا کفر و فسق دوسرا کاہلی سے نماز پڑھنا اس لیے کہ وہ اس پر ثواب کی امید رکھتے ہیں اور نہ ان کی سزا سے انہیں کوئی خوف ہے کیونکہ رجا اور خوف یہ بھی ایمان کی علامت ہے جس سے یہ محروم ہے اور تیسرا کراہت سے خرچ کرنا جس کام میں دل کی رضا نہ ہو وہ قبول کس طرح ہو سکتا ہے بہرحال یہ تینوں وجوہات ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک ایک وجہ بھی عمل کے ناقبولیت کے لیے کافی ہے جائے کہ تینوں وجوہات جہاں جمع ہو جائیں تو اس عمل کے مردود بارگاہ الہی ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے پھر اس لیے کہ یہ سب بطور آزمائش ہے جس طرح فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں ان پر نگاہ نہ کرنا اور فرمایا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدْهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں ہم جلد یا جلدی کر رہے ہیں نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں یعنی یہ آل اولاد اور مال و دولت بطور آزمائش ہیں نہ کہ فضل الہی کے طور پر پھر امام ابن کثیر اور امام ابن جریر تبری نے اس سے زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ مراد دیا ہے یعنی ان منافقین سے زکوٰۃ و صدقات تو جو وہ مسلمان ظاہر کرنے کے لیے دیتے ہیں دنیا میں قبول کر لی جائیں دنیا میں قبول کر لیے جائیں تاکہ اس طریقے سے ان کو مالی مار بھی دنیا میں دی جائے پھر ان کی موت کفر ہی کی حالت میں آئے گی اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کو سدھ کے دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں اور اپنے کفر و نفاق پر ہی بدستور قائم و مصر ہیں پھر اس ڈر اور خوف کی وجہ سے چھوٹی قسمیں کھا کر یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی تم ہی میں سے ہیں پھر یعنی نہایت تیزی سے دوڑ کر وہ ان پناہ گاہوں میں چلے جائیں اس لیے کہ تم سے ان کا جتنا کچھ بھی تعلق ہے وہ محبت و خلوص پر نہیں اناد نفرت اور کراہت پر ہے پھر یہ ان کی ایک اور بہت بڑی کوتاہی کا بیان ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ و کی ذات ستودہ صفات کو نوز باللہ صدقات و غنائم کی تقسیم میں غیر منصف باور کراتے جس طرح ابنی ذیل خوی سر ابنِ دل خوسرا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ تقسیم فرما رہے تھے کہ اس نے کہا انصاف سے کام لیجیے آپ نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر اور کون کرے گا بہوالئی صحیح البخاری حدیث نمبر 3610 ہزار اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1064 پھر گویا اس الزام تراشی کا مقصد محض مالی مفادات کا حصول تھا کہ اس طرح ان سے ڈرتے ہوئے انہیں زیادہ حصہ دیا جائے یا وہ مستحق ہوں یا نہ ہوں انہیں حصہ ضرور دیا جائے و, باللہ و اللہ توفیق و صلی اللہ علیہ نبین محمد وََََََََََََََََََََََل و صحبى اجمعين